مزید آگے چلتے ہیں لیکن کچھ پریکٹس کر لیں تو ان شاء نسیرتم, اوکے تعالیٰ اب میں آپ کو ایک فیل دیتا ہوں اور پھر سارے سوالات کر کے آپ سے پوری فیل مجھول کی گردان کرواتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کون ہاتھ کھڑا کرے گا ماشاءاللہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو. میرا خیال آگے چلتے ہیں مزارے میں جن پڑتے ہیں جی فرو مجھے بتائیے خالاک ایک فیل ہے عربی زبان میں یہ لکھا ہوا آپسان مجھے بتائیے کہ یہ ایکٹیو ہے یا پیسے ویسے اب آپ کو پہچان بھی ہو گئی ہے یہ ایکٹیو ایسے یا پیسے ویسے ایکٹیو ہے ٹھیک ہے نا اسے آپ نے پیسے وائز کیوں نہیں کیا اسے آپ نے پیسے وائز کیوں نہیں کہا اس لیے کہ پہلا حرف زبر ہے پیش نہیں ہے پہلا حرف پیش اور درمیان والا زیر ہو تو پیسے وائز آپ نے کہنا ہے یعنی پہچان بھی ہونی شروع ہوگی آپ کو ہے یہ تو میں نے ویسے پہچان کروا دی میں آپ کو خال ایک فیل دے رہا ہوں مجھے بتائیے اس کا پیسے وائز بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے مانا ہوتے ہیں پیدا کرنا تو پہلا جملہ بنے گا اس نے پیدا کیا نے آیا تو اس کا پیسے وائس بن جائے گا اب خالکا سے پیسے وائس بنائیں کیا بنے گا ماشاء اب خالاک اور خلیکا دونوں کو بہچان سکتے ہیں نا کہ یہ وائس ہے یہ پیسے وائس ہے ٹھیک اب خول کا کا کیا ترجمہ ہوگا اس کو پیدا کیا گیا سے گردان کر دے کا خولی خولی خولی خولی مجھے پیدا کیا گیا خولی دو. خولی دو. مجھے مٹی سے پیدا کیا گیا مین تین تین ٹھیک ہے؟ فالو کر رہے ہیں نا باقی سب وہی جملہ ہے بس ایکٹیو پیسو کا فرق ہے ماشاءاللہ جی حسن تیار ہے آپ مجھے بتائیے اس فیل کو دیکھنے کے بعد کہ یہ ایکٹیو وائس ہے یا وائس ہے ایکٹیو وائس ہے ٹھیک ہے نا پہلا ہر زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے ماضی میں تو ایکٹیو وائس ہی ہے جی سیدھی سی بات ہے کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اب دوسرا سوال یہ اگر ایکٹیوائز ہے تو کیا کا پیسے وائز بن سکتا ہے بن سکتا ہے کیوں کیسے پتا چلا آپ کو نہیں آ رہا اس نے اونچا کیا رفا کے مان ہوتے ہیں تو اس کا پیسی وائز بن سکتا ہے تو بنا دے پھر روفیا لیں گے مسئلہ کوئی نہیں رفا کا درجمہ تھا اس نے اونچا کیا روفیا کا کیا درجمہ ہوگا اس کو اونچا کیا گیا روفیا سے گردان کر لیں گے کر دیں پھر روفیہ، روفیہ، روفی، روفیہ، دار روفیہ، دار ناس، روفے ناس، نا جی ساقب تیار ہے ساکب مجھے آپ بتائیے یہ ماضی کا ایک سیگا میں نے آپ ہے مجھے بتائیے یہ ایکٹو وائس کا یا پیسے وائس کا فکس کرنا گاڑنا بن سکتا ہے کیونکہ جب آپ پہلا جملہ بناتے ہیں تو بنتا ہے اس نے گاڑا ٹھیک ہے نیا آ گیا تو اس کا پیسے وائز بن جائے گا تو بنا د نصیبہ نسا کے مانا تھے اس نے گاڑا اور نصیبہ کے مانا کیا ہوئے اس کو گاڑا گیا اب نصیبہ سے گردان کر دیں گے کرے جی تلحا تیار ہے آپ کے لیے فیل ہے ستاحا بتائیے ایکٹیو ایسے یا پیسے ویسے ایکٹیو ایسے کیسے پتا چلا زبر دیکھ کے پہلے پہ زبر دیکھی پکا پتا چل گیا کہ ایکٹیوائز ہے مجھے اب بتائیے گا اس کا مطلب اس کا مطلب ہے پھیلانا بن جائے گا نہیں آ گیا تو, وائس بن گا. تو بنا دیں سا ستا کے معنی تھے اس نے پھیلایا تو کے کی کیا معنی ہوئے اس کو پھیلایا گیا تو سوتی سے گردان کر دیں ماشاء اللہ عمیر میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں ٹھیک جملہ لکھ رہا ہوں آپ نے پہچان کر کے بتانا ہے مجھے کہ ایکٹیو ایکٹیوائز ہے پیسے وائس ہے اوکے اگر پیسے وائس ہے تو اس کا نائ فائل کون ہے ٹھیک اور اگر ایکٹیو وائس ہے تو اس کا فائل کون ہے کر لیں گے پہچان ماشاءاللہ اللہ خلی کت وائس ہے کیسے پہچانا آپ نے پیش اور درمیان والے ہر پہ زیر یہ ساتھ چیک کرنا ہے پیش پلس زیر کمبینیشن دونوں ساتھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہیں پیش بھی ہونی چاہیے اور زیر بھی ہونی چاہیے اوکے یہ ضروری ہے تو یہ پیسے وائس ہے اب پیسے وائس آ گیا تو پیسے وائز کا آپ فائل ڈھونڈ سکتے ہیں نہیں اس کا تو نائ فائل ہوگا اس کا نائ فائل کون ہے ایکسیلینٹ وہ آیا روفیت ایکٹیو پیسف پیسف پیسو ہے تو اس کا رائفل کون ہے yeah. yeah. شروع yeah. نصیبت ایکٹیو پیسو پیسے وی تو اس کا رائفل کون ہے ٹھیک جی تلا ایکٹیو ایس ہے پیسے ویسا پیسے ویس ہے رائفل کون ہے ہیا پروناؤن کس کس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے مونس کے لیے اور اور مونس تھرڈ پرسن ہی ہے نا میں وہی پوچھ رہا ہوں ہیا پرو کس ناؤن کے لئے استعمال ہو سکتی ہے نمبر ایک مونس نمبر ایک مونس کے لیے مونس کے لیے تو ہوتی ہوتی ہے نمبر دو نمبر دو نمبر دو غیر آکیل کی جمع کے لیے بھول گئے کے بسا رہا جب بھی غیر آکل کی جمع آئے تو وہ جملہ میں نے کہا تھا سنہرے حرو سے لکھ لیں آپ نے لکھا سنہرے سے نہیں لکھا آپ نے سلور والے حرو سے لکھا ہے شاید وہ جملہ کیا تھا کہ جب بھی غیر آکل کی جمع آئے تو اس کے لیے اس کے لیے چھ چیزیں واحد مونسل آتا ہے رب. وہ چھ چیزیں کیا ہیں خبر اشارہ ضمیر صفت اس میں وصول اور فیل ٹھیک ہے تو ضمیر واحد مونسل آتا ہے نا ضمیر واحد مونسل لاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہیا واحد نہیں ہے تو غیر عاکل کی جمع کے لیے بھی آ سکتی ہے نا تو ہیا دو چیزوں کے لیے آ سکتی ہے ایک مونس کے لیے اور ایک غیر عکل کی جمع کے لیے اوکے مجھے بتائیے الس ہے کہ غیر عقل کی جمع مونس مجھے بتائیے الجال مونس ہے کہ غیر عقل کی جمع الجال غیر عقل کی جمع مجھے بتائیے اسما مونس ہے کہ غیر عقل کی جمع مونس مجھے بتائیے البل مونس ہے کہ غیر عقل کی جمع غیر عقل کی جمع تو لہذا اللہ تعالی نے سوت الخاشی میں یہی فرمایا کہ افلا یونس ال البلی کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کئی خلیقت کہ کیسے انہیں پیدا کیا گیا وہ الاس سمائی آسمان کی طرف کئی فارفیت کیسے اس آسمان کو بلند کیا گیا وہ الل جبالی اور پہاڑوں کی طرف کئی فا نصیبت کہ کیسے ان پہاڑوں کو گاڑا گیا وہ الل اور زمین کی طرف کیفا فا کہ کیسے اس کو پھیلایا گیا ٹھیک ہے تو وہ پورا پورشن الحمدللہ ہمارا آ گیا کئی کو آپ تو پتہ ہی ہے کہ اس میں استفام ہے ٹھیک ہے نا اور ماضی کے ساتھ مظاہرے کے ساتھ شروع میں استعمال ہوتا ہے کلیئر ہوگی بات تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جی پیسے وائز کا للہ صحیح اب اس کو ان اللہ مزید پریکٹس میں لاتے ہیں بس ریوائز کر لیں آج ہم نے فیل مجھول شروع کیا فیل مجھول وہ فیل ہوتا ہے جس کا فائل ذکر نہیں کیا جاتا جس کا فائل ذکر نہیں کیا جاتا فائل ہوتا ضرور ہے لیکن ذکر نہیں کرتے یہاں ایک دلچسپ بات سن لے فائل کو ذکر نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جی فائل کیوں نہیں ذکر کرتے پیسے وائس میں انگلش میں تو ہم پیسے وائس میں بھی فائل ذکر کرتے ہیں آپ انگلش میں دیکھیں آپ کی جسے زبان آپ کہتے ہیں اس پیسے وائس میں آپ فائل کو ذکر کرتے ہیں کیسے آپ کہتے ہیں ہی واز ہیلپڈ بائی زید ہی واز ہیلپ بائی زید تو زید کون آنا ہے فائل ہے نا تو بڑی انگریزی جس پہ آپ کو ناز ہے وہ فائل وہاں ذکر کر رہا ہے اور اب کہتے ہیں پھر سیدھا ایکٹیوائز لے آؤ اگر فائل ذکر ہی کرنا ہے زید ہیلپ ہم ہی واز ہیلپ بائی زید کہنے کیا ضرورت ہے سمجھ گی نا یہ کانسیپٹ ہے لینگویجز کا ذہن میں رکھیے گا پیسے وائس کب بولا جاتا ہے جب آپ فائل کو ذکر کرنا نہیں چاہتے فائل کو ذکر نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سے دو تین موٹی موٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک فائل اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں ہوتی ذکر کرنے کی فائل سب کو پتا آپ پیسے وائس کب بولتے ہیں عربی زبان میں آپ اس وقت بولتے ہیں جب فائل کا سب کو پتا ہوتا ہے ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی مثلا اردو میں کہتا ہوں یار آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا, پیدا کیا گیا کس نے کیا سب کو پتا ہے کہ ضرورت ہے بتانے کی سمجھ آ نا بات نمبر دو فائل ہوتا ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون ہے ہوتا ضرور ہے فائل لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے مثلا آپ کہتے ہیں یار زید کی گاڑی چوری ہو گئی زید کی گاڑی چوری ہو گئی کس نے کی چور کا پتا نہیں پتہ نا سمجھ آئی نا فائل تو ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے ٹھیک اور بعض اوقات آپ ویسے کسی کا پردہ رکھنے کے لیے پردہ رکھنے کے لیے فائل کو ذکر نہیں کرتے ठीक? فائل ہر فیل کا ہوتا ہے لیکن پیسے وائز جب آپ بولتے ہیں تو آپ فائل کو ذکر نہیں کرتے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک فائل سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ذکر کرنے کی نمبر دو فائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے نمبر تین پردہ رکھنے کے لیے اوکے جی ایکٹیوائز میں فیل کا فائل ہوتا ہے اور پیسے وائس میں فیل کا نئے فائل ہوتا ہے اور یہ نا فائل دراصل مفول ہوتا ہے جس کو ہم فائل کا سٹیٹس دے کر نئے فائل بنا لیتے ہیں یعنی فائل کا اعراب دے دیتے ہیں اس لیے جب آپ ماضی کی ایکٹیوائز کی گردان کرتے ہیں تو آپ چودہ سیگھوں میں چودہ زمائر کو فائل بناتے ہیں اور مرفو زمائر ہوتے ہیں اور جب پیسے وائس کی گردان کرتے ہیں تو آپ چودہ زمائر کو نئے فائل بناتے ہیں اور وہ بھی مرفو کی ضمائر ہوتی ہیں اور پتہ آپ کو چل جاتا ہے فیل سے فیل کی شیف سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسے وائس ہے اوکے جی کلیئر ہو گیا یہاں تک چلیں جی اب مزید میں آپ کے سامنے جملے لکھتا ہوں کچھ اب اگر آپ سے میں پوچھوں جی جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں تو آپ کی پکچر کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ جملہ فیلیا وہ جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ فیل جو ہے کیا کیا ہو سکتا ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے مظاہرے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیل معروف بھی ہو سکتا ہے یعنی ایکٹیوائز بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مجہول میں بھی اسی طرح ماضی اور مظاہرے ہوں گے اوکے جی اچھا جب فیل معروف ہوتا ہے یعنی ایکٹیوائز ہوتا ہے تو اس کا فائل ضرور مینشنڈ ہوتا ہے فائل ضرور مینشنڈ ہوتا ہے نا اور فائل کہ رابط کیا ہوتا ہے مرفو صحیح اور فائل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے نا ضمیر اور ظاہر جب ضمیر ہوتا ہے تو آپ چودہ میں گھومتے ہیں نا اور جب ظاہر ہوتا ہے تو ایک اور چار استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا فیل معروف کے لیے مفول بھی آ جاتا ہے مفول منسوب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مفول بھی دو طرح سے آ سکتا ہے پرو ناؤن, اور ناؤن، یہ کی پکچر تھی جو آپ کو آتی تھی اب ذرا فیل مجھول کی پکچر آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں فیل مجھول ماضی بھی ہو سکتا ہے مزارے بھی ہو سکتے ہے جس میں سے ہم نے ماضی پڑھ لیا ہے مزارے ان شاء اللہ دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے جبھی فیل مجھول آتا ہے تو اس کا فائل مینشن نہیں ہوتا بلکہ کون ہوتا ہے نا فائل ہوتا ہے نا فائل کیا ہوتا ہے مرفو نا فائل دو صورتوں میں آ سکتا ہے زمیر جب گردان کرتے ہیں اور ایک سے چوتھا تک وہی پچر ہے یا پھر اب وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پہلا اور چوتھا ہی استعمال کر سکتے ہیں مذکر نائے فائل اگر ہوگا تو پہلا مونس نای فائل ہوگا تو چوتھا ٹھیک ہو گیا وہی پکچر ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایکٹیو وائس میں فائل ہوتا ہے پیسے وائس میں نئے فائل ہوتا ہے باقی ساری پکچر وہی ہے اوکے جی اب میں آپ کچھ جملے رکھتا ہوں اور آپ ان اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے ہنڈریڈ پرسینٹ پہ گے ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ پرسینٹ جی معاویہ تیار ہیں زکر المسلمون اللہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جملہ وائس کا ہے یا پیسے وائس کا ہے پہچان کہاں سے ہوتی ہے فیل سے ٹھیک ہے فیل ہے زکرا اسے آپ نے پہچانا بتایا ایکٹیوائز ہے کہ پیسے وائس ہے ایکٹیوائز ہے تو آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے جی یہ فیل معروف ہے جب فیل معروف ہے تو اس کا اب اگلا کام آپ نے کرنا فورن فائل ڈھونڈنے فورن فائل ڈھونڈنے اب یہ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے زکرا دو میں سے ہے نا دو میں سے ہے نا پہلے اور چار میں سے ہے نا تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے آگے مرفو ہے کوئی المسلمون مرفو ہے ٹھیک ہے تو یہ فائل آ اس کا فائل آ گیا اور اللہ منصوب ہے مفول ہو گیا فیل فائل مفول مل کے کیا بن گئے جملہ فیلیا تجمہ کر دیں جیسلم مسلمانوں نے مسلمانوں نے اللہ کا ذکر کیا اوکے جی ذکیر اللہ ہاں جی ذکر پیسے بھائی سر نا فعل مجھول فوراً آپ نے اس کے نیچے لکھا جی فعل مجھول جیسے ہی فیل مجھول نافائل ڈھونڈنا اس کا نائفائل ڈھونڈنا دو میں سے ہے بارہ میں سے دو میں سے ہے نا تو اس کا نائے فائل آگے آ سکتا ہے اگر آگے مرفوع نظر آئے تو اس کا نافائل ہے اللہ مرفوع ہے تو نائفائل ہو گیا فعل مجھول اپنے نائفال سے مل کے جملہ فیلیا بن گیا ترجمہ کریں اللہ کا ذکر کیا گیا اب فائل آپ نے مینشن نہیں کیا دیکھ لیا ٹھیک ہے نا کیوں مظہر اللہ سمجھ کیا انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں جب ایکٹیو سے پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اوبجیکٹ کو اٹھاتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آتے ہیں نا اور ور بدل دیتے ہیں تو یہاں ہم نے کیا کیا ہم نے اوبجیکٹ کو اٹھایا سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آئے بدل بدلیا انگل میں سبجیکٹ کو اٹھا کے جو آبجیکٹ کی جگہ لے کے جاتے ہیں نا عربی میں وہ کام نہیں کیا جاتا کلیئر ہو رہی ہے سمجھ آ ہے نا انگلش میں آپ ایکٹو سے پیسے بناتے ہوئے آبجیکٹ کو اٹھا کے سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور سبجیکٹ کو اٹھا کے کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں عربی میں آپ صرف اوبجیکٹ کو اٹھا کے سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں مطلب مفول کو فائل کا عراب دے دیتے ہیں یہ جگہ پہ رکھنا ہے اور فائل کو غائب کر دیتے ہیں فائل کو ذکر نہیں کرتے یہ کانسیپٹ ہے بس تو ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا گیا اب دیکھیں آپ کے سامنے آیت آئی. انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومن تو صرف وہ ہے ایزا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا گیا وزیلت کلوب ان کے دل ڈر گئے ٹھیک ہے نا تلی الم آیات جب ان پر اس کی آیات پڑھی گئیں تو زیادت ایمانا ٹھیک ہے انہوں نے ان آیات نے انہیں ایمان میں بڑھایا اوکے اس سے آپ کو دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آئے گا میں مزید ایک جملے لکھتا ہوں انشاءاللہ پھر کلیر ہوگا جی ذرا غور کریں مجھے بتائیے پہچان کر کے فیل ہے یہ پکے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں آپ ٹھیک ہے جب ایکٹیوائز فیل آ گیا نا تو اگلا کام آپ نے کرنا ہے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس کے اندر ہوا ہے اب یہ اللہ کیا اب یہ فائل ہو گیا پہلے ہوا تھا اب اللہ ایز اے ای ناؤن فائل ہو گیا ٹھیک ہے علیکم کیا ہے کون سا مرکب ہے مرکب جاری مرکب جاری جملہ فیلی میں کیا بنتا ہے متعلق بس ماشاء اللہ پکا فیل بھی آ گیا فائل بھی آ گیا متعلق بھی آ گیا ٹھیک کتبا کے معنی ہوتے ہیں لکھنا اور جب اللہ لکھتے تو وہ فرض ہو جاتا ہے تو قطب اللہ علیکم اللہ نے تم پر فرض کر دیا اللہ نے تم پر فرض کر دیا ابھی پتہ نہیں کیا فرض کیا ٹھیک ہے؟, ہے آگے مفول ہے نا جو فرض کیا ہے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو سوم کی جمع روزے یا پھر سیام کے مانا ہے روزہ رکھنا ٹھیک اللہ نے تم پر روزے فرض کر دی ہے یہی ہے نا یہی ہے نا کتبا کیا ہے پیسے وائس ہے کتبا پیسے وائس ہے نا اچھا جب پیسے وائس آ گیا مجھول آ گیا تو کیا ڈھونڈنا ہے نائی فائل آگے کچھ نظر آ رہا ہے نہیں نا تو فائل کون ہے ہوا درجمہ ہوگا اس کو فرض کیا گیا اس کو فرض کیا گیا اس کو لکھ دیا گیا الیک وہی جار میں جنور متعلق ہوگا اس کو تم پر فرض کر دیا گیا ابھی اس پتا نہیں چل رہا کس کو ٹھیک ہے آگے ایا منہ آ رہا ہے جو کہ اس کا نائفائل ناؤن بن گیا تو کتبہ علیہ کم تم پر روزے فرض کر دیے گئے یا کتبہ علیہمو تم پر روزہ رکھنا یا تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتبہ ال من قبل جیسے کہ اس کو فرض کر دیا گیا تم سے پہلوں پر لال تت خون تاکہ تم ٹھیک ہے جی پیسے ویس کلیئر ہو گئے ان اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مظاہرے مجھول بنائیں گے سارے کنسپٹ وہی ہوں گے صرف ماضی سے مظاہرے بن جائے گا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں ورنہ پھر میرے تو کوششن ہوں گے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی لیکن جسمان الہ الا اشد اللہ اللہ